مالک منافع کی نفیتیں یہ حکم سلطانی نمبر چار حکم سلطانی نمبر چار ہے اس میں تین فرقوں کا حکم ہے لکھ لو حکم سلطانی نمبر چار اس میں تین فرقوں کا حکم ہے میرے محترا مجھے بھی پہلے پہلے اشکال آیا تھا اور آپ کو بھی اشکال ہوگا ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ میرے حضرت منافقین کو قتل نہیں کرتے تھے مدینہ میں جتنے منافق تھے کوئی لڑائی نے قتل نہیں کیا لیکن ادھر کیا ہے تمہارتوں پھر منافقین اپی آتا ہے منافقین کے بارے میں تم دو گروتوں بن رہے ہو بعض کہتے ہیں قتل کرو بعض کہتے ہیں قتل نہ کرو تو آگے لکھا ہوا ہے چار پانچ ستر کے بعد کردار لیکن یہاں کیا ہے, ہے؟ منافع پکڑو قتل وغیرہ کرو تو میں نے جو عنوان دیے ہیں نا ان مسئلہ حل ہو جائے گا حکم سلطانی نمبر اس میں کتنی فرق رہے کے لیے لکھو پہلا پھر کا مور کا پہلا پھر کا مور کا شاندو سنو مت کے پاپ سے کچھ کافر آئے وہ حضور کے کنبن میں پیش ہوئے اور عرض کیا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا مسلمان کیا لا کے وہ مسلمان ہوئے منافقان انداز میں کس انداز میں انداز میں تو منافع ہو گئے نا دل میں پھو پکا چند دن رہنے کے بعد حضور کو عرض کیا کہ ہمارا تجارت کا سامان ہے وہاں مکہ پاک میں اجازت دیجئے کہ ہم مکہ پاک چلے جائیں واپس آ جائیں گے مکہ کے پاس چلے گئے انداز میں رہے نا وہ بالکل اسلام سے پھر گئے. سمجھے آئے ہی نہیں. اب اکرام کے درمیان ایسے اختلاف ہوا کہ مکے کے اوپر چڑھائی کریں آیا وہ لوگ ادھر آئے تھے آیا ان کو قدر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا ایسے راستے میں درمیان میں ایسے تجارتی لحاظ سے ملے تو قدر کرے یا نہ کرے تو اللہ تعالی نے فرمایا ان کو ضرور قتل کرو کیوں اس لیے کہ یہاں اسلام لائے تھے تو تم نے کہا سمجھا تھا منافق تو ان کو منافق اسی لحاظ سے کہا جا رہا ہے لیکن اب کیا بن گئے ہیں اب مرتد بن گئے ہیں اب ضرور ان کو قتل کرو تو منافق بار ماتانہ کے کہا دیا اب کیا ہے مرتضی. اب بات سمجھ آ, تو یہ ایک تحقیق ہے دیکھو جی پہل فرقہ لحاظ سے سوال پیدا ہوتا ہے, کہ ہے نا کہ اس کو کس چیز نے نہ سن دیا مناف دین کو تو فی جر دے رہا ہے نا تو فی عین کو مجبور کرو منسوخ کرو کیا تو اس کا جواب یہ ہے کمال تم سر تم کمال تم کے بعد کیا معلوم ہے کہ باپ سارا نہیں ہوتا کان اب سارا وہی سر تم ہے سواد کے ساتھ چین کے ساتھ نہیں سواد کے ساتھ کانا سارا کیا عمل کرتے ہیں مجھے عشم کو, کو رپا دیتے ہیں خبر کو لا. تو سر تم یہ پیل بھی آ گیا عشم بھی آ گیا منسوخ منافقین اللہ نے الٹا پھیر دیا ہے ان کو اللہ نے الٹا پھیر دیا ان کو اس کی طرف پھیر دیا وہ کپر کی طرف اللہ نے الٹا پھیر دیا ان کو بس تبا بس کے انہوں نے کاسپ کیا کیا کاسم کیا دارالاسلام کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے دار کیا ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ ہدایت دو اس شخص کو جس کو اللہ گراہ کرے اور جس کو اللہ گمراہ کرے ہرگز گرد نہیں پایا جاتے اس کے لئے کوئی راہ بدولاؤ کا وہ تو کہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہو ہو جاؤ تم سب برابر بس نہ بناؤ ان میں سے دوست کسی کو جہاں تاکہ وطن چھوڑ آئے اللہ کے راہ میں وہ واپس آ جائے کیا واپس آ جائے جہاں تاکہ وطن چھوڑ آئے اللہ کے راہ میں بس اگر پھرے رہے کہاں پھرے رہے وہ مکے پاک کے اندر رہ جائیں دار الار میں پکڑو قتل کرو جہاں پاؤ چاہے راستوں میں بھی نہیں اور نہ بنا ان سے کسی کو دوست نہ مددگار یہ کیا تھا جی پہلا فرقہ کس کا تھا مرتدین کا ان کو منافق کیوں کہا گیا دوسرا فرقہ ہے مسالح دوسرا فرقہ مسالح کنارے پہلے کھلو سورا کا بن مالک سورا بن مالک مدلے جی کے بنو مدلے جی کا سردار تھا سورا بن مالک مدلے جی یہ حضور کی خدمت میں آیا غزوہ عہد کے بعد اور عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ سلا کرتا ہوں ٹکر کہ آپ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دو گا مخالفت نہیں کروں گا اور جب آپ مکے کو فتح کریں گے تو ہم اس وقت کیا ہو جائیں گے مسلمان ہو جائیں گے باقی عرب کے ساتھ تو یہ حضور کے تھے مسالے انہوں نے سلو کی تھی نا ہم لڑیں گے نہ آپ کے دشنو کی مدد کریں گے تو فرمائے جو مسالے ہیں نا ان کے ساتھ کیا سلا بلکہ ان کی پناہ میں جو چلے جائیں ان کو بھی نہ مارے دیکھو جی دوسرا پھر کا مسائل ہے. مگر وہ لوگ کہ پہنچ جاتے ہیں ایسی قوم کی طرف کہ تمہارے اور ان کے درمیان کیا ہے آج معدہ ہے تو ان کو مارو گے نہیں یا آتے ہیں تمہارے پاس اس حال میں کہ بند ہیں سینے ان کے اس سے کہ لڑیں تمہارے ساتھ یا لڑیں اپنی قوم بعض کافر ایسے ہوتے ہیں کمزور دن کے وہ تمہاری خدمت میں آئے کوئی سمجھنے کے لیے ان کا لڑنے کا ارادہ نہ ہو کمزوری کی وجہ سے تو ان کو بھی کچھ نہ کہو بلوشا اللہ انتنا نے باری ڈالا اللہ اپنے احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ان کو کمزور رکھا اور اگر چاہتا اللہ مسلط کر دیتا ان کو تمہارے اوپر تمہارے ساتھ لڑتے ہو پس اگر علیحدہ رہیں تم سے پس نہ لڑیں تمہارے ساتھ اور ڈال تمہاری طرف کے سو جی سلا کو سلم ملن سلام تھی پسنی کی اللہ نے تمہارے ان کے بر کوئی راہ راہ کے لیے چلے وہ قتل ہو پس نہیں کی اللہ نے واسطے تمہارے ان کے بر کوئی راہ قتل وغیرہ ساتھ تیسرا پھر دی تیسرا فرکہ لکھو میں نے عنوان میں کیا لکھا تھا کہ تین فرقوں کا دیکھ رہا ہے نا یہ تیسرا فرقہ آخرین کے نیچے لکھو اسد و حت یہ دو قبیلے تھے اسد اور ہت غین غیر پا یہ دو قبیلے تھے جی اص ہت یہ آ رہا بھی تھے بدھ تھے حضور کی خدمت میں آتے تو کہتے ہیں آمنہ کیا پھر جب واپس چلے جاتے اپنے علاقے کے اندر مرینے نہیں رہتے تھے تو وہ پھوٹتے وہ تم آمنہ کیوں کہ بھائی آمنا کن کو کہا ہے بچھو کو, کو کہا ہے بندروں کو کہا ہے کیا ہم بندروں کے ساتھ ہی مان لے بچھو کے ساتھ ہضور کے غصہ ہی کرتے تھے اور رہتے بھی باہر تھے مدینے میں نہیں رہتے کہ مارے پڑتے نے کو فرمایا ان کو بھی رضراتے کیا بڑے مسکاہ سبھی سے ان گریبی پاؤ گے تم دوسروں کو اسد اتوا ارادہ کرتے ہیں یہ کہ امن میں رہیں تم سے ادھر آ کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور امن میں رہتے سے اپنی قوم سے قوم کو کیا کہتے ہیں کہ ہم بندہ اور بجو کے ساتھ ایمان ہے کلّا ماروتی اور پتھرا جب لوٹائے جاتے ہیں فساد کے تو لوٹ جاتے ہیں بیج کے نہ علی ہوں تم سے تمہاری کتاب سے پسگر نہ علیحدہ ہوں تمہاری کتاب سے اور نہ ڈالے طرف تمہاری سلا کو آگے بھی لم ہے یہ کفوزے پہلے بھی کہا ہے لم مقدر اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو تکلیف پیا بادہ ہو جائیں اب پکڑو قتل کرو جہاں پاؤ اور یہ دو ہیں کیا ہم نے واسطے تمہارے ان کے اوپر سنر چائے بہت منٹ پانچواں حکم سلطانی حکم سلطانی نمبر پانچ بھائی تم جہاد کے لیے جاؤ نا تو یہ خیال کیا کرو سمجھے جی کسی مومن کو قتل نہ کریں کیا آ, احتیار کرنا, احتیار کرنا. حکم سلطانی نمبر ال تو لڑائی میں کیا کرو احتیاط کرو کہ مومن قتل ہو جائے تم سے اچھا جی مومن کی شان یہ ہے کہ کسی مومن کو قتل نہ کرے ٹھیک ہے نا لیکن اگر خاتہ ان کا تر ہو جائے کیا مثال طور آپ گولی مار رہے تھے کافر کو اور لگ گئی کہ اس کو مومن کو لگ جائیں گے یا آپ گولی مار رہے تھے کہ شکار کو ہر کو تو پیچھے کون تھا مومن جا رہا تھا اس کو لگ جائیں گے اس کو کیا کہتے ہیں قتل خطا قتل امج کے اندر جو پیساس ہوتا ہے نا قاتل خطار کے اندر کیا ہوتا ہے دیات بھی, کپارا بھی. کیا؟ اس کے بعد کپارا بھی دو. دو چیزیں لے اور نہیں لائے مومن یہ قتل کرے کسی مومن کو مگر کیا خاتا خطا کی تاکیق میں نے بدری ہے غلطی سے من قاتلا مومن خطا سورت نمبر پہلی سورت اور جو شخص قتل کرتا ہے مومنوں خدا بس آزاد کرتا ہے گردن مومن کا یہ کیا ہے جیارا اور ہے کی طرف یہ دے دو سو یا پہلے میں نے کہا تھا کتنی ہزار دینا یا دس ہزار کیا دے رہا آج کل کا حساب کر کے دے سکتے ہو دیا پہ سکون کیجیے تبال ہو اس کے ہاں بغیر یہ کہ معاف کر دیں تو معاف ہو گیا تو یہ ہے کہ جی پہلی سورتول ہے, ہے نا من کا بڑا مومن مکدول کا ہے مومن ہے اور دارالاسلام میں رہتا ہے کیا اس کے بارے سے بھی دارالسلام آگے جی فائن کار قابل سورت نمبر دو مقتول تو مومن ہے لیکن دار الحرب میں رہتا ہے سورت نمبر دو ہے مقتول مومن اور کہاں رہتا ہے دار الحرب میں اور اس کے وارث بھی کیا ہیں کافر ہیں ہر ہیں تو پھر کیا دینا پڑے گا دیا دو گے سب تو کافر ہیں اس کے وارث صرف کیا ہوگا کفارہ تو ہے بس اگر ہے ایسی قوم سے جو دشمن ہے تمہارے اور وہ خود مومن ہے بس آزاد کرنا ہے گردن مومن کا صرف کفارہ کپارا بینکار بن قومیں کہ صورت نمبر کتنی تین تیسری صورت اور اگر ہے ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کیا ہے ساتھ ہے معاہدہ ہے یعنی چلی کو مقتول ذمی ہو جیسے ہمارے پاکستان میں ہیں نا فرق چلا کے میں ہندو رہتے ہیں تو ہماری حکومت پہ رہتے ہیں مقتول کیا ہو ذمی ہو یا مستامن ہو یعنی آیا باہر سے ہے لیکن ہمارے ہم سے کیا چاہا اس نے امن چاہا کہ میں امن چاہتا ہوں یا تجارت کروں گا کچھ دن کے لیے رہوں گا مستمے زمین نمبر ایک مستعم نمبر دو مصالح نمبر تین سراخا بن مالک نے سلح کی تھی اس قسم کا آدمی ہو تو پھر دیا دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی اگر ایسی کون سی تمہاروں کے درمیان مساک ہے پر دیا تھے سبرد کی طرف آس کے آزاد کرنے گر جائی اب گردن نہ ملے جیسے آج کل غلام نہیں ملتے تو پھر کیا کرنا چاہیے دو مہینے متواتر ہو جاتے تھے اتنی اور جو شاید نہ پائے تو روزے تھے دو مہینے متواتر یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ جاننے والے یہ کس کا حکم تھا جی قتل خطا کا یا امداد کا خطا. باقی قتل احمد کا حکم پہلے بھی گزر چکا ہے وہ کیا ہے ساس ہے دنیا میں اور آخرت کے اندر قاتل احمد کا بدلہ کیا ہے جہنم کا جی دنیا میں کساس اور آخرت میں اخروی میا کل مومن مت میدان قاتل احمد کا حکم اخروی مومن کے قاتل احمد کا حکم اخروی مومن کے قتل احمد کا حکم اخروی اور وہ شخص قتل کرتا ہے مومن کو جان بوجھ کے بس جزاؤ جہنم پس بدلہ اس کا کیا ہے جہنم ہے خالدن سی ہاں بہت مدت رہے گا اس میں باپا خلود کے دو معنی ہیں ایک خلود کا منع ہمیشہ دوسرا خلود کا منع کیا بہت مدت یہاں کیا منع کرو گے تو کہ خلود کس کے لیے ہے کافر کے لیے یہ کافر ہے تو خالدن کا من کیا لکھنا ہے بہت مدت رہے گا اس کے اندر میں کسی معنی کو ترجیح دیتا ہوں بعض علماء جو ہیں خالدن کا منع کیا کرتے ہیں ہمیشہ. لیکن وہ تعویر یہ کرتے ہیں کہ متعمدن کا معنی یہ ہے کہ مومن کو قتل بھی کرے اور اس کے قتل کو جائے بھی سمجھے جائے سمجھنے والا کافر نہیں بن جاتا لیکن میں وہاں نہیں تعویل کرتا میں یہاں کہتا ہوں بمنے مقصد سے طوی. بہت مدت رہے گا اور ہوگا اس کے لال یا سلطانی حکم سلطانی نمبر چھ وجوب اقتفا بر اظہار اسلام وجوب اتفاق بر اظہار اسلام بھئی آپ جہاز کے لیے گائے ایک آدمی ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے یا قوم پہ سلام کرتا ہے تو اس کو کیا سمجھو گے مسلمان سمجھو اس کو کافر سمجھ کے قتل نہ کر بھینا. یہ ہے وجوب اتفاق بر اظہار اسلام جو اسلام کو ظاہر کرے نا اکتفاق کرو وجوب اکتفا بری غال اسلام صاحب کرام جی گئے جہاد کرنے کے لیے تو جب فدق کے مقام پہ, پہ پہنچے فدق تو وہاں ایک چر تھا بکری چرانے والا اس کا نام تھا گرداس وہ مسلمان تھا بکری چرا رہا تھا صاحب کرام کو جب دیکھا قریب آ کے کہنے کا السلام علیکم رحمت اللہ صاحبہ کرام نے سمجھا کہ یہ ہے کافر اور منافقانہ طور پہ سلام کیا اس نے ہم کو صحابہ کرام نے ان کو قدر کر دیا لے ناراض ہو گئے جاتا جب اسے سلام کیا اس کے سلام پہ کیا کرتے اتنا یہ کیوں کیا آخر تو نہیں تھی تو کلمہ ظاہری طور پہ پڑا تھا ہم سے کسی نے پوچھا تھا کہ دل سے پڑا ہے یا ظاہر سے پڑا ہے تو اس لیے اس کو منافق سمجھنا تمہارا کیا تھا غلط تھا حضرت کو ناراض ہوئے ایک دفعہ حضرت السلامہ سے بھی ایسے قتل ہو گیا آدمی اس نے لا الہ الا محمد اللہ پڑا وہ بھاگ رہا تھا حضرت عثمان حضرت السلامہ اس کے پیچھے بھاگے کافر تھا لیکن جب قریب پہنچے تو اس نے کیا پڑا کلو پڑھ لیا بہرۃ السامہ نے قطر کر دیا اس پہ بھی حضرت ناراض ہوئی دیکھو. یہ عنوان کا لکھایا میں بجوب اے ایمان اکتفا جب سفر کرو اللہ کے راستے کے اندر استاحی کر لیا کرو اور نہ جو ڈالے تمہاری طرف کس ہو سلام اب سلام کا معنی یا یہی ہے السلام علیکم یا سلام کا معنی سلامتی انتیاز کیا سلامتی ان کی آدھو اس میں کلمہ بھی آ جاتا ہے کہ نہیں تم مومن لا تو اس کو یوں نہ کہو نہیں تم مومن طلب کرتے ہو تم افسلاپ دنیا بھی زندگی کا کیا لائے تھے جی بکری پر نزدیک اللہ کے غنی بہت اسی طرح تھے تم پہلے سے پس احسان کیا اللہ نے تمہارے پا تم بھی تو کا کرتے تھے نا تمہارے زہری کلمے کے اوپر اعتماد کیا کہ بس بھیا دوں کی کیا کرو بے شک اللہ تعالی ہے خبردار لا يستغل ترغیب لمکتاب ترغیب جہاد کی ترغیب ہے موترا یہ آیا تو نادل ہوئی ذرا غور کرنا نہیں برابر وہ لوگ جو بیٹھنے والے ہیں موم سے غیر عبنی ذرا بعد میں نادل ہوئی اور پہلے کیا تھا بلمجاہدون سبیلنا. نہیں برابر بیٹھنے والے مومنین سے اور مجاعد کی سبھی برابر نہیں ہے جب نازل ہوئی تو نابین صابیاد ہے عبداللہ مکتول نابین تھے تو حضرت میں تو جہاد نہیں کر سکتا میں تو کیا ہوں بیٹھنے والا ہوں وہ ہو. تو میرا مقام تو وہ نہیں ہوگا بجا کی سبھی اللہ کا غمگین ہو کے کہ کہنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازم اسی وقت یہ غیر ابلی ذرا کا اضافہ کیا گیا کیا وہ بیٹھنے والے جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے تندرست ہیں وہ اور مجاہد لا برابر نہیں ہو سکتے لیکن جو تکلیف والے ہیں اگر ان کے دل کے اندر جذبہ اور جہاد تھا تو اللہ ان کو سلاد دے گا یا نہیں یہ جی؟ بیمار ہیں لولے لنگڑے ہیں نابین ہے اللہ دے گا یہ نہیں برابر وہ کہ بیٹھنے والے مومین سے لیکن شرط کیا ہے کہ نہ صاحب تکلیف کے معذور نہ ہوں. وہ اور مجاہد بھی سبیل اللہ برابر نہیں جب اپنے با جان سے یاد کرتے ہیں فضیلت اللہ نے ان کو یاد کر دیا اپنے مال اور جان سے اوپر بیٹھنے والوں کے درجے بڑے تھے دراجن کے تو کو دراج اسیمت بڑے درجے بیٹھنے والوں لیکن کے لیکن ہر ایک کے لیے دیا اللہ تعالی نے المصوبت گسنا اچھے بدلے کا سے اچھا بدلا ہر ایک کے لیے کم وہ بیٹھنے والا بھی کیا بیٹھنے والے کے لیے بھی اچھا بدلا ہے یہ اور بات ہے کہ مجاہدی سبھی اللہ کی شان بڑی ہے لیکن بیٹھنے والے میں جذبہ جہاد ہو اور نیک کام کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ہی بدلہ اچھا ہے اور ہر ایک کو بات جب اللہ نے اچھے بدلے کا وہ فضل اللہ مجائدی. تفصیلِ ہے مقبال ماکبال میں تھا نا کہ مجاہدین فضیلت ہے اس کی تفصیل اور فضیلت اللہ تعالیٰ دین کو اوپر دین کے عزیم کی وہ مجاہدین کو کیا ہے درجات من ہو تفصیل لکھ لو درجات ان کس کی تفصیل ہے اجر عظیم کی تفصیل اللہ نے اجر عظیم دیا یعنی بہت سے درجات ہیں اللہ کی طرف سے کن کے لیے ہاں کتنے درجات ہیں حدیث پاک میں سو درجات کتنے ہیں سو دو جو جا ہے دو تین سو تو مغفرت بخش ہے اور رحمت ہے اب اوپر حاشیں پہلے خریدو درجات ہیں غیر مزرے کے لیے اور درجات کس کے لیے ہیں غیر مجنب جو مجاہد بھی ہے اور گناہ نہیں مجاہد بھی ہے اور گناہ نہیں اس کے لیے درجات درجات, درجات ہے غیر مجنب کے لیے اور مغفرت کس کے لیے ہے مجنب کے لیے گناہ کے لیے بخش بھی صاف ہے اور مغفرت کس کے لیے ہے کے لیے بخش اور رحمت دونوں کا عام ہے رحمت غیر مجھنے کے لیے بھی ہے بجنے کے دونوں عام ہے اور ہیں اللہ تعالیٰ بخشی والی ایک چھوٹا رکھو یہ پڑھ لیتے ہیں ان اللہ دین تو حکم سلطانی نمبر سا حکم سلطانی نمبر سات وجوب ہجرت ہجرت کا واجب ہونا بھائی آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو باقی مکہ والوں کے لیے ہجرت فرض تھی یا نہیں لیکن فرض ان کے لیے تھی جو طاقتور تھی اور جن کو راستے کا بھی پتا تھا جو بیمار کمزور بوڑھے بچے عورتیں ان پہ ہجرت فرض نہیں اور یہ ہجرت فرض کب تک رہی فتح مکہ مکہ فرض نہ رہی. پڑی. سلطانی نمبر صاحب بجوگ ہجرت بے شہ وہ لوگ کہ جان قبض کرتے ہیں ان کی فرشتے اس حال میں کہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جان پہ کیا ہجرت نہیں تھی ظالمی کیا ہے؟ کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی ان کو کہتے ہیں جب جان کام کرتے ہیں سیم آخو تم بیچ کس حالت کے تھے تم اور دین کا کوئی کام کیا تھا یا نہیں بھائی جو مکہ پاک کے اندر تھے نا تو مکے کے کافر ان کو دین کا کام نہیں کرنے دیتے ظاہر طور پر انہیں نماز ہی نہیں پڑھا چھپ کے پڑھتے کوئی نماز رہ جاتی باقی بھی کافی دین کے کام ہوتے ہیں جو نہیں کرنے دیتے کہتے ہیں کس کہ حال کے اندر تھے تم دین کے کام میں کام جواب دیتے ہیں وہی وہ کون جو انہیں ہجرت نہیں کہتے ہیں کننا مستضے ہم بے بس دین کا کو کہ ہم بے بس زمین مکہ کے اندر کا کام نہیں کرنے دیتے تھے فرشتے کہتے ہیں کیا کہ نہ زمین اللہ کی فراخ بس ہجرت کر جاتے کہ یہ لوگ ہیں ٹھیکانا ان کا جاننا میں اور برا ٹھکانا مستض معذورین معذورین کی استثناء باقی سب کے لیے ہجرت پرستی استنا معذورین مگر وہ لوگ جو بے بس ہیں مستدفی من تھا مگر وہ لوگ جو بے بس ہیں مردوں سے مرد کون بوڑھے کمزور بیمار اور عورتوں سے اور بچوں سے جو نئی طاقت رکھتے کسی تدبیر کی بھائی آخر تین سو میل کا سفر مکے سے مدینہ پہاڑی راستے تو غریبوں کو راستہ پتا نہیں تھا نئی طاقت رکھتے تدبیر کی اور نہ ہدایت پاتے راستے کی پودار کا انجام معذوری یہ لوگ ہیں امید ہے اللہ جی کہ معاف کرے ان سے اور ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بخشنے والے سبیر اللہ ترغیب ہجرت عام طور پہ انسان ہجرت سے خبراتا ہے کہ میں اپنا وطن چھوڑ کے جاؤں پتہ نہیں مجھے ٹھکانہ ملے یا نہ ملے پراک یہ ملے یا کوئی اچھے دوست ملے یا نہ ملے ٹھیک ہے نا یہ پریشان اللہ تعالی فرماتے ہیں وہاں جن کو ٹھکانا مل جاتا ہے دنیا بھی مل جاتی ہے یہ انڈیا سے جو ہجرت کر کے ادھر تمہارے کراچی کے اندر ہیں ان سے پوچھو کہ وہاں اتنی دنیا نہیں تھی جتنی دنیا ادھر انہیں تمہاری ہے ٹھکانے کے لیا ترغیب ہجرت اور وہ شخص کہ جب کرا کہڑہ میں پائے گا زمین کے اندر مراغا من مراقب جگہ جانے ٹھکانا ٹھکانہ دیکھو پائے گا زمین کے اندر ٹھکانہ بہت بن فراخی رزق رزق فراخی میں نہیں وہ میں یقین میں بیالہ شروع ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکلے اور موت آ جائے تو ہجرت تو پوری نہ آئی تو کیا جواب دیا گیا پھر راستے میں موت ہے سواب پورا ہوتا ہے نہیں علیہ شبو اور وہ شخص کے نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرنے والا رو اللہ کو اسے در پا لیا اس کو موت نے پرستاد بھی واقع ہو گیا شاہ ماشاء ہاں اللہ اور ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان اللہ الحمد اللہ اللہ اللہ صن